اعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البعر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما انفع احيا به الارض بعد موتها صحاب صحابل <يَعْتِلون> حضرات قدر ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان ان کی تحلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی زبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جکایا کریں اپنے دفتر سوال کو کبریا کی, کی بارگاہ میں آ کے پلایا کریں اپنی کمر کو حالت رقو میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تکبیر کی سداؤں کو بلند کیا کریں چنانچہ شاد ہوا وما خلط الجن والدون میں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و ثناء کے بعد عرب ہا عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہیں اس حسیہ اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا وسابی وبارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ و و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبوج فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے ایمامے کو نانے لگی سلاد و تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات دس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب ورش کے رب نے اپنی تر نصرت کو امام الحداء علیہ صلاد و تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آکار عیصلاد السلام نے قلب اثر پہ نازل فرمایا اور اسی کتاب حمید کی دوسری صورت سورہ بقرہ کے بعد مد کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں عطی اللہ و عتی الرسول کے حوالے سے میں نے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات نے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی آج جو بات میں آپ حضرات نے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں وہ تبکر فلخلق مخلوقات میں تفکر ہے قرآن مجید نے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر تفکر فی الحل کی بات کی مخلوقات کے اوپر غور و فکر کی بات کی کبھی آسمان پہ غور و فکر کی بات کی کبھی گردشِ دورہ کے اوپر غور و فکر کی بات کی کبھی صبح کے آنے کے اوپر غور و فکر کی بات کی کبھی رات کے جانے کے پر غور و فکر کی بات کی کبھی زمین و آسمان کے درمیان معلت بادلوں کے پر غور و فکر کرنے کی بات کی کبھی ان بادلوں کو اٹھا کر چلنے والی ہواؤں کے پر غور و فکر کی بات کی کبھی سمندروں کی لہروں کے پر غور و فکر کی بات کی اور کبھی ان لہروں کے اوپر چلنے والے بڑے بڑے بحری جہازوں کے پر غور و فکر کرنے کی بات کی کبھی اللہ حکم الحکمین نے تحریک انسانیت کی بات کی انسان کی حلکت کے اوپر غور و فکر کی بات کی کہیں پر اونٹ کی تحریک کی بات کی کہیں پر آسمان کی بلند و بالا چھت کی بات کی کبھی زمین کے اوپر بچھے ہوئے یہ جو بچھونا ایک نظر آتا ہے ایک بچھونے کی بات کی کبھی زمین کے توازن کو برقرار رکھنے والے پہاڑوں کی بات کی یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کم الحاکمین نے آہر کس لیے کی ہیں اس بات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید جب وہ تفکر کی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت تفکر کے پیچھے کون کون سی باتیں موجود ہوتی ہیں تو پہلی بات جو تبکر فی الحل کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا نظام کائنات موجود ہے یہ جو آسمان کی بلند و بالا چھت موجود ہے یہ جو چمکتا ہوا سورج موجود ہے یہ جو گھٹنے اور بڑھنے والا چاند موجود ہے یہ آدھ نہیں بنا بلکہ اس کو بنانے والی ایک طاقت موجود ہے اس کو بنانے والی یہ قوت موجود ہے اور یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نظام کائنات میں جو اجرام صافیہ ہم کو نظر آتے ہیں جو اجرام فلکی ہم کو نظر آتے ہیں یہ جو بلند و بالا آسمان ہم کو نظر آتا ہے یہ ہمارا خالق ہے یا اس کو بنانے والی بھی کوئی طاقت موجود ہے تو ان ان دو باتوں کے اوپر غور و فکر کریے ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے اگر آپ کے علم میں یہ بات آئے یا آپ کو کوئی شخص آ کے یہ بات کہے میں نے ایک ایسی عمارت کو دیکھا جہت بہت بن گئی اس کی دیواروں کسی مزدور نے نہیں بنایا کسی مہمار نے نہیں بنایا کسی ٹھیک دار نے نہیں بنایا بلکہ اینٹوں کے اوپر उन ईटों के ऊपर आके सीमंट चिश्मा होता रहा सीमंट के ऊपर आकर खुद बहुत रंग उसके ऊपर चढ़ता रहा रंग चढ़ने के बाद जब दीवारें खड़ी हो गई एक आंधी आई जिसने छत को दीवारों के ऊपर गिरा दिया उस गुजरने के बाद उस छत के ऊपर خود بہت اچانک کہیں سے آکر فانوس لگ گئے اس سڑک کے اوپر خود بہت آگے پنکھے لگ گئے وہ ساری کی ساری عمارت بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی آپ اس کی بات کے اوپر ہنسیں گے یہ بات کہیں گے اس کی عقل کے اندر فطور ہے اس کے دماغ کے اندر کھوڑ ہے اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا یہ ایسی بات کرتا ہے جس کا انکان کی دنیا کے اندر کوئی وجود موجود نہیں آپ ذرا اس سمر کے اوپر غور کیجئے ایک بلڈنگ اب خود نہیں بن سکتی ایک بلڈنگ کے اندر روشن دان خود نہیں لگ سکتے ایک بلڈنگ کی چھت کسی مزدور اور کسی معمار کے بغیر نہیں بن سکتی ایک بلڈنگ کے اندر روشنی دینے والا دیا اپنی مرضی سے نہیں جل سکتا تو یہ چون کر ممکن ہے کہ ایک ایسی چھت جس کو ہم آسمان کے نام سے جانتے ہیں اور جس کو سہارا دینے والی کائنات کے اندر کوئی دیواریں موجود نہیں وہ ہت بن گئی ہو اور اس چھت کے اندر ایسے چراغ خود بہت لگ گئے ہو جن چڑھاغوں کو دیکھ کے انسانی نکاح کو کہاوت حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد اداس آسمان کے اندر ایک دیا خود بہت روشن ہو گیا ہو کہ جو دیا ہزاروں لاکھوں سال سے دن کے گزرنے کا پتا دیتا ہے رات کی آمد کا پتا دیتا ہے دوپہر کے آنے کا پتا دیتا ہے سپہر کے جانے کا پتا دیتا ہے جس سورج کی حرکت کے ساتھ زوال کے مکب کا پتا چلتا ہے جس سورج کی حرکت کے ساتھ دوپہر کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے جس سورج کے डूब जाने के साथ شام کی آمد کی خبر ہوتی ہے جس سورج کے تہ چلے جانے کے ساتھ رات کی آمد ہم کو دستک دیتی ہے یہ کیوں کر ممکن ہے وہ دیا وہ بہت بن گیا ہو اور وہ تو وہ دیا ہے جو دن کی کیفیت کی پتا دن کی کیفیت کی خبر دیتا ہے دن کی کیفیت کی پتہ کا پتا دیتا ہے ایک اور دیا ایسا موجود ہے جو دن کے گزرنے کا پتا نہیں دیتا بلکہ ہفتوں اور مہینوں کے گزرنے کا پتہ دیتا ہے جب پہلی رات ہوتی ہے وہ تلوار کی طرح باریک ہوتا ہے جب دوسری رات ہوتی ہے چاند تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جب مہینے کی تیسری رات آتی ہے اس کی موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے جب ساتویں رات ہوتی ہے وہ بالکل آدھا نظر آتا ہے آٹھویں رات ہوتی ہے تھوڑا سا ہجنگ میں بڑھتا ہے نویں رات آتی ہے ہجنگ میں اور اضافہ ہوتا ہے دسویں رات آتی ہے ہجنگ میں اور اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جب چودہویں کا چاند ہماری ریگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اس کی بولا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہمیں کسی کیلنڈر کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کسی دستاویز کی ضرورت نہیں ہوتی ہم چاند کی موٹائی کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں آج اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے آج کون سا مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے ذرا غور کیجئے انسانوں کی بیٹری اور چاپی سے چلنے والی گڑیاں اگر ان کے بارے میں کوئی یہ بات کہے بغیر کسی ٹیکنیشن کے بن گئی بغیر کسی معمار کے بن گئی انسانی انسانیتلی اس بات کو ماننے کے اوپر ہم تیار نہیں ہو سکتی لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے وہ گڑی جو دن کی آمد کا پتا دیتی ہے اس کو بنانے والا رب بھی موجود نہیں اور وہ گڑی جو ہفتوں اور مہینے کے گزرنے کا پتا دیتی ہے اس کے بنانے والا بھی کوئی رب موجود نہیں ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے پرمادہ و تیار ہو جاتے ہیں کیا انسانی عقل اس کی شکاوت کی اس کی کم کی اس سے بھی زیادہ کوئی انتہا ہو سکتی ہے کہ ایک منظم نظام کو دیکھنے کے بعد ایک منظم کائنات کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال آنے لگے کہ یہ کائنات اور چھوٹ گئی ہے آپ مجھے یہ بات بتلائیے آپ نے چوزے کو دیکھا ہوگا آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا جب مرغی کا بچہ بھی انڈے سے باہر نہیں نکلا تھا اس انڈے کے اندر اس کو اس بات کی خبر تھی کہ اس کو خدائے پسیت لوڑنے کے لیے تو پروں کی ضرورت ہے یا جو انڈے کے اندر تھا کیا انڈے کے اندر اس کو کسی پروں کی ضرورت تھی کیا انڈے میں چلنے پھرنے کے لیے اس کو تو پروں کی ضرورت تھی لیکن اس کو کسی ایسی حلق نے دوپہر ہٹا دیے جس کا علم میں یہ دوج تھی اندہ سے نکلنے والے کو فضائے بسیت موڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے یہ ساری کی ساری अगर اگر بنائی ہیں تو के کے کائنات نے بنائی ہے مالک کائنات نے بنائی ہے اور یہاں پر میں آپ مدرات کے گوشت گزارے ایک اور بات भी بھی کر دینا چاہتا ہوں بہت سے لوگ جب انہیں شیاح کو دیکھتے ہیں جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں جب مسکراتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں جب ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں جب شام کے زہر کو دیکھتے ہیں جب گاڑے کے دودھ کو دیکھتے ہیں جب گھوڑے کی شبہ رفتاری کو دیکھتے ہیں جب چوہے کی اچھل کود کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہیں اس حلقت کو بنانے والے حال کے اوپر نہیں جاتی بلکہ وہ انہیں چیزوں کو اپنا حالف اور مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کم الحمین نے کلام اللہ کے اندر اجرام سماویہ کے محلوک ہونے کے حوالے سے بھی اور مختلف مظاہر فطرت کے محلوک ہونے کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس, اس اشکال کو دور کیا جو انسانی ذہنوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے مالک کائنات حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہا و کنوری ابراہیم مالاک سماواتی و والی یقون امن الموکن اور سن لو میں نے ابراہیم کو اجائے سما دکھائے آسمان کے عجوبے دکھلائے اور کائنات کے مدار دکھلائے میرا مقصد یہ تھا ابراہیم کے ایمان کے اندر پختگی بھی پیدا ہو جائے کا ابراہیم کا ایمان کیسے پختہ ہوا فلما جنہا عل ہل راہ ایک رات جب آئی جب رات کا دھیرا چاہ گیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ حیام آیا ہار ربی ہو سکتا ہے اس میں میری ربوبیت کا کوئی اثر موجود ہو ہو, ہو سکتا ہے یہ ستارہ اور دیگر عالم ہو ابراہیم علیہ السلاب السلام ستارے کی چمک کو دیکھتے رہے ستارے کی دمک کو دیکھتے رہے ستارہ جگمگ کرتا رہا رات گزرتی رہی ستارے کی روشنی تئنات کو منور کرتی رہی لیکن جب رات کے گزرنے کے بعد صبح کا اجالا سایا صبح کے اجالے کے اندر ستارہ گم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ صلاح والسلام کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے لاؤ اللہ لا کہ جو غرور ہو جائے جو مغلوب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا کہ اگر میرا رب ہوتا تو جس طرح رات کے وقت یہ جگمگ کرتا تھا اسی طرح دن کے وقت بھی جگمگ کرتا ہوا نظر آتا کہا میں اس کو رب ماننے کے پرماد تیار نہیں ہو سکتا رات ہی کے ایک اور دیے اور رات کی سب سے بڑی جینت چاند کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ سلاب اسلام کی اگلی رات نگاہ پڑتی ہے تو ان کے ذہن کے اندر یہ حیال آتا ہے ہو سکتا ہے چاند ہی کے اندر کوئی ربوبیت کی صلاحیت موجود ہو لیکن جو ستارے کا مقدر تھا وہی چیز چاند کا مقدر بنی ابراہیم علیہ سراب السلام یہ بات کہنے لگے لائم یہدینی ربی اے اللہ اے میرے رب میں تجھ کو نہیں پہچانتا لیکن میں تیری بارگاہ میں آ کر یہ بات کہتا ہوں اگر تو نے مجھے میری رہنمائی نہ کی اگر مجھے ہدایت نہ دی تو اللہ میں تو گمراہ ہو جاؤں گا مجھ کو تو اپنے ربوبیت اپنے رب کے بارے میں صحیح معنوں میں آگاہی حاصل ہوتی نظر نہیں آتی پھر سورج کی حقیقت پہ غور کرنے لگے کہنے لگے جرام سماویہ میں سے مظاہر فطرت میں تو سورج سے بڑی چیز تو کوئی موجود نہیں اس میں چمک بھی موجود ہے اس میں دمک بھی موجود ہے اس میں حرارت بھی موجود ہے اس میں ہدت بھی موجود ہے ہاں عرب بھی ہاں آت پر ہو سکتا ہے یہ میں ارب ہو کیونکہ جملہ اجرام میں میں سب سے بڑا نظر آتا ہے اب کیا ہوا جو جو دن کا اجالا پھیلنے لگا تو, تو سورج کے عروج میں اضافہ ہونے لگا دس بجے سورج چمکتا اور دھمکتا ہوا نظر آیا گیارہ بجے اس کے عروج میں اضافہ ہوا بارہ بجے اس کا عالم یہ تھا کہ پوری کائنات کو منور کرتا ہوا نظر آتا تھا لیکن بارہ بجے کے بعد سورج کے اوپر بھی زوال کی کیفیت رونما ہونے لگی سورج بھی زوال کے زیر اثر آنے لگا ایک بجے سورج میں وہ ہدت موجود نہ تھی جو بارہ بجے اس میں حدت موجود تھی دو بجے اس کی کیفیت میں اور ٹھنڈک پیدا ہونے لگی تین بجے اس کی شدت اور کم ہونے لگی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سورج شام کے دھندلکے چھا جانے کے بعد غروب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ صلاحت واللام اس بات کو سمجھ گئے نہ چاند رب ہے نہ سورج رب ہے نہ ستارے رب ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے ان ساری کی ساری اشیا کو بنایا ہے ان ساری کی ساری چیزوں کو بنایا ہے جب قرآن مجید تفکر تبکر بلحل کی بات کرتا ہے جب زمین و آسمان کی تحلیق کی بات کرتا ہے جب جگمگ کرنے والے سورج کی بات کرتا ہے جب مسکرانے والے چاند کی بات کرتا ہے جب کہکشاؤں کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ بات سمجھاتا ہے یہ کائنات اصو نہیں بنی یہ نظام اصود نہیں بنا بلکہ اس نظام کو بنانے والی ایک طاقت موجود ہے اور وہ طاقت وہ ہےرزاہر الباطن جو کائنات میں سب سے پہلے موجود تھا اور کائنات میں سب سے آر میں بھی وہی موجود ہوگا کائنات کی جتنی اشیاء ہیں اس کی طاقتوں کا اس کے افعال کا اس کی صلاحیتوں کا اس کی سفاق کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے لیکن اس کا اپنا عالم یہ ہے لا قدرک البسار ہوا ہوا یدرک اللب سار ساری اشیاء میں اس کی طاقتیں ظاہر ہوتی ہے لیکن کائنات کی کوئی نگاہ اس کو پا نہیں سکتی کائنات کی کوئی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی پہلی بات تو یہ ہے جس کو تبکر فی خلق کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مالک کائنات نے سارے کے سارے نظام کائنات کو بنایا ہے اور دوسری بات جو تبکر فی خلق کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بنایا ہے بغیر کسی سبب کے نہیں بنایا بغیر کسی وجہ کے نہیں بنایا اللہ کم الحاکمین نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کے بنانے کے پیچھے محرت موجود ہے اس کے بنانے میں کوئی فائدہ موجود ہے اس کے بنانے میں کوئی حکمت موجود ہے اس کے بنانے میں کوئی مقصد موجود ہے ایسی کائنات میں کوئی شے موجود نہیں جو بیکار پیدا کی گئی ہو جس کو کھیل تماشے کے لیے بنایا گیا ہو جس کو بغیر کسی سبب کے بنایا گیا ہو جس کو بغیر کسی مقصد کے بنایا گیا ہو ارشاد ہوا وما, وما بینا لو عردنا ان اور سن لو ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا ہم کسی اور طریقے سے بھی اپنے اس کھیل کو پورا کر سکتے تھے ہم نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے اور اشیاء کے مقصد کے اوپر اگر آپ غور کریں ہر شے کا آپ کو کائنات کے اندر ایک مقصد نظر آئے گا جس طرح سورج او کاپ کا پتہ دیتا ہے جس طرح سورج نمازوں کے وقت کا پتہ دیتا ہے جسرا چاند حج کے مہینوں کا بتا دیتا ہے رمضان کی عادت کا بتا دیتا ہے وقت سے گزرنے کا بتا دیتا ہے اسی طرح ستاروں کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے والا کا جل نا بروجن ودین کلین اللہ من, كُلِّ <رَلِين> إلا من کا سلا فاطبہ شہاب مبین اور سن لو یہ جو ستارے تم کو نظر آتے ہیں ہم نے اس کے ذریعے آسمان دنیا کو مدین کر دیا ہے ہم نے دیکھنے والوں کے لیے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے اور کہا ان ستاروں سے ہم کئی اور کام بھی لیتے ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے شیاتی پرواز کرتے ہوئے آسمان دنیا کی بلندیوں پہ آتے ہیں اور بسا اوقات ستاروں کی شکل میں ایک شیطان کے کندھے پہ دوسرا شیطان کھڑا ہو کر اور دوسرے کے کندھے کے اوپر تیسرا شیتان کھڑا ہو کر آسمان دنیا کی طرف پہنچ جاتے ہیں سیڑھیوں کی شکل میں کٹاروں کی شکل میں وہاں سے بسا اوقات کوئی الہام کی بات بسا اوقات کوئی ویز کی بات آسمان سے سنتے ہیں اس میں جھوٹ کی امیج کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پتلاتے ہیں ساتھی ان میں اور جھوٹ ملاتے ہیں وہ اپنے صافیوں کو بتلاتے ہیں یہاں تک کہ آدھار جھوٹ ملنے کے ساتھ آسمان کی بہت اچھی خبر جو ہے وہ نجومی طرف پہنچ جاتی ہے وہ قارن طرف پہنچ جاتی ہے لیکن کہا جب مالک کائنات کی مشیت نہیں ہوتی جب اس کا ارادہ نہیں ہوتا فاطبہ شہاب مبین اللہ ان سننے والے چوروں کے اوپر شہاب ثاقب کو برساتے ہیں آسمان کے سداروں کو توڑ کے پھینکتے ہیں جب اللہ کم الحاکمین اس ستاروں کے ساتھ شیاطین کو مارتے اور جل کے رات ہو جاتے ہیں اور آسمان کی کوئی خبر بھی زمین تک منتقل نہیں ہوتی بسا اوقات نجومی کی جو پیشین وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آسمان کی جس بات کو جنات کے ذریعے سنا ہوتا ہے شیات شیاطین کے ذریعے سنا ہوتا ہے وہ اس بات کو آگے پہنچاتا ہے جب وہ بات آگے پہنچتی ہے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نجومی کے پاس ان میں غیر موجود ہے حالانکہ ان میں غیر والی کوئی بات نہیں ہوتی آسمان کی ایک خبر کا بکڑا ہوتا ہے جو جھوٹ کی آمیز کے ساتھ زمین تلک پہنچ گیا ہوتا ہے لیکن اللہ قبل حاکمین کو جب آسمان کے راس کا دنیا تلک پہنچنا مقصود نہیں ہوتا اللہ قبل حاکمین ان سننے والے شیاتی کو شاہب ثاقب کے ذریعے جلا کے راس کر دیتے ہیں اور حضرت آکار عیس راض السلام نے کہا تھا کہ جو ستارے تم کو نظر آتے ہیں جائن کے مقصد میں زینت ہے جائن کا مقصد شیاتیم کو مارنا ہے وہ ان کا ایک اور مقصد بھی ہے ستاروں کی سیٹنگ اس انداز میں کی گئی ستاروں کو اس انداز میں شاہوں کے اندر بکھیرا دیا کہ مشرق سے مغرب کی سمجھ جانے والے شمال سے جنوب کی سمجھ جانے والے جنوب سے شمال کی سمت آنے والے وہ ستارے کو متعین کر کے اپنے مقام کا تعین کر سکتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جنوب میں یہ ستارہ موجود ہے اب میں اس کے تعطب میں کا صبر کر رہا میں جنوبی علاقے کے اندر موجود ہوں مشرق میں فلا ستارہ موجود ہے میں اس کو بنیاد بنا کے صبر کر رہا اب میں مشرق کے اندر موجود ہوں باقی جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ستاروں میں ربوبیت کا اثر موجود ہے ستارے تقدیر انسانی کے پرسندار ہوتے ہیں ستاروں کے اندر احتیارات موجود ہیں ستاروں کی گردش سے انسانی زندگی کے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو حضرت آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کو آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں حضرت آقا علیہ السلام ان کی زندگی میں ایک رات بارش برتی حضرت آقا علیہ السلام بارش کے برسنے کے بعد اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو جمع کر کے یہ بات کہتے ہیں آج رات کی بارش نے بہت سے لوگوں کو کافر بنا دیا اور بہت سے لوگوں کو مومن بنا دیا کہا کا ایک بارش نے لوگوں کو کافر کر دیا ایک بارش نے لوگوں کو مومن بنا دیا آقا یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے کہاں باپ لوگوں نے یہ بات کہی تھی یہ کہ جو بارش ہوئی ہے فلا ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے بعض لوگوں نے یہ بات کہی تھی یہ بارش ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ تم یہ بات شاہ فرماتے ہیں جس کا عتیدہ ہے وہ ہوا کاثر وہ مومن بال وہ میری ذات کا انکار کرنے والا ہے ستاروں کے پر ایمان لانے والا ہے لیکن اس شخص نے یہ بات کہی بارش اولیا کی مرضی سے نہیں ہوتی بارش انبیاء کی مرضی سے نہیں ہوتی بارش سورج کی وجہ سے نہیں ہوتی بارش شتارے کی گردش کی وجہ سے نہیں ہوتی بارش شام کا چلنے کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ شخص وہ ہے جس کے بارے میں اللہ قبل ارشاد فرماتے ہیں وہ ہوا مومن امبی و کافر ام تو میری ایجاد کے پر ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے آج ستاروں کی گردشوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ جی اللہ قبل حاقمین نے کسی چیز کو بغیر سبب کے پیدا نہیں کیا بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا لیکن اللہ کم الحاکمین نے تقدیر کو بنانے کے احتیارات تقدیر کو چلانے کے احتیارات رض کو دینے کے احتیارات کسی کو اولاد دینے کے احتیارات کسی کو سیر دینے کے احتیارات کسی کو زندگی عطا کرنے کے احتیارات یہ کائنات کسی محلوب کو عطا نہیں کیے بلکہ سارے کے سارے اختیارات مالک کائنات کی اپنی ذات کے پاس ہے اسی طرح آپ کائنات کسی بھی چیز کے اوپر غور کیجیے آپ کو بلا مقصد نظر نہیں آئے گی بلا سبب نظر نہیں آئے گی تمکور فی الحال اس کا دوسرا تقاضہ یہ ہے ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تم الحاطمین اس نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس نے اسی مقصد کے ساتھ بنایا ہے کسی مطلب کے ساتھ بنایا ہے کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے کئی چیزوں کی حکمت تک انسان پہنچ جاتا ہے کئی چیزوں کی حکمت تک انسان نہیں پہنچتا اور تیسری بات تمکو فی الحل کے حوالے سے انسان کے لمبے یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کم الاق نے اس زمین کے پر جتنی بھی اشیاء پیدا کی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی انسان کو بطور نعمت ادا کی اللہ حکم الحاکمین نے زمین و آسمان میں انسان کے فائدے کی جدیں کس لیے پیدا کی قبل اس کے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں میں آب حضرات کے سامنے اللہ حکم الحاکمین کی نعمتوں کے چھوٹے سے چھوٹی سی تفریح کو آب حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اللہ حکم الحاکمین نے انسانوں کو کس کس انداز کے اندر اپنی نعمتوں کو پہنچایا آپ حضرات کے گوشے گزار یہ بات کرنا چاہوں گا انسانوں کی طبیعت ضروریات کتنی ہے انسان کو اچھا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ حکم الحاکمین اگر انسان کو ایک طرح کا پھل دے دیتے ایک طرح کا گوشت دے دیتے انسان کا گزارا ہو سکتا تھا لیکن اللہ اکم الحاکمین نے انسان کی ضیاف کے تباہ کے لیے اس کے کھانے کے اندر اتنا تربو پیدا کیا کھانے میں قسم ہر قسم کی اتنی چیڑیں پیدا کی کہ بہت سی اشیاء آسی ہیں پچاس پچاس برس کی زندگی گزارنے کے باوجود ایک علاقے کے انسان نے کھائی ہوتی ہے مگر دوسرے علاقے کے انسان نے ان چیزوں کو کھایا نہیں ہوتا گوشت پہ غور کیجئے بکرے کا گوشت بھی موجود ہے گائے کا گوشت بھی موجود ہے مرغی کا گوشت بھی موجود ہے بٹھیر کا گوشت بھی موجود ہے کیتر کا گوشت بھی موجود ہے شکاری جانوروں کا گوشت بھی موجود ہے اور پھر ان بری جانوروں کے علاوہ ان فضائی جانوروں کے علاوہ مچھلی کا گوشت بھی موجود ہے مچھلی میں آگے کتنی ہی ورائٹی ایسی ہیں کوئی گرم پانی کی مچھلی ہے کوئی ٹھنڈے پانی کی مچھلی ہے کسی مچھلی کے کا اندر کانٹا موجود ہوتا ہے کسی مچھلی کے اندر کانٹا موجود نہیں ہوتا اللہ کا ملاقمین انسان کو ایک طرح کا بھی جب رجک عطا کرتے ایک طرح کا بھی گوشت عطا کرتے انسان کا گزارا ہو سکتا تھا لیکن اس نے اپنی نعمتوں کی برکھا کو کس انداز کے اندر بسایا صرف ایک گوشت کے اندر بیسوں قسم کی دزنوں قسم کی ورائٹیز موجود ہیں اللہ کے ملاقمین نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے تیار کی اور جہاں تک تعلق ہے انسان کے پھلوں کے کھانے کا ایک قسم کا پھل ہوتا پھر بھی گزارا ہو سکتا تھا لیکن اللہ کم العطمین نے سیب کو پیدا کیا اللہ کا ملاطمین نے انگور کو پیدا کیا اللہ کم العطمین نے کھجور کو پیدا کیا اللہ نے آموں کو پیدا کیا اللہ نے اناروں کو پیدا کیا اور ذرا ان کی پیدائش کے پر غور کیجئے پانی ایک طرح کا ہوتا ہے زمین ایک طرح کی ہوتی ہے لیکن صرف بیج کے ڈالنے کی وجہ سے زمین سے کوئی اور اثر نکلتا ہے کوئی اور پھل نکلتا ہے اللہ کا اپنی اس قدرت کاملہ کا جو ذکر کرتے ہیں یم بتلاک ذرا ضہیون سمراٹ انفی ڈالی کا لایا قوم یا دفعہ قرون او لوگوں کا راغور کرو آسمان سے پانی کو میں برساتا ہوں اگر میں نہ برساؤں ملکوں کے اندر قہد شادیاں پڑ جائے اگر میں ان کو پہلے برسانے لگوں ملک سیلابوں کی زب کے اندر آ جائے لیکن میں قہد کو بھی پیدا نہیں کرتا میں سیلاب کو بھی پیدا نہیں کرتا میں پانی کو زمین کے اوپر گراتا ہوں کس طرح گراتا ہوں اللہ حضائی و مبیلّہ معلوم ہر چیز کے حوالے میرے پاس ہے اور جب میں نے ان کو اتارنا ہوتا ہے میں ایک مخصوص مقدار کے پھر ان کو اتارتا ہوں پانی یہ طرح کا ہوتا ہے لیکن پھل انواع شام کے پیدا ہوتے ہیں یہ تو صرف اور صرف کھانے کا مسئلہ تھا اور کھانے کے اندر بھی دیکھ لیجیے نمبکلی ہا وصائی ہاؤ و خومی ہاؤ وہ آگاسی ہا. ہاں اللہ نے دالوں کو پیدا کیا اللہ نے پیاز کو پیدا کیا لسن کو پیدا کیا چاول کو پیدا کیا اور طرح طرح کے مختلف قسم کے اناجوں کو پیدا کیا گندم کو پیدا کیا جو کو پیدا کیا یعنی بیسوں قسم کے اناجوں کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی برکھا برسانے کے لیے اور یہ تو صرف کھانے کی نعمتیں تھیں آپ ذرا کھانے سے آگے کی طرف جائیے پہننے کے حوالے سے ذرا غور کیجیے کس کی قسم کا کپڑا آج پہننے کے لیے موجود نہیں اللہ کب الحاکمین اسی کی بنائی ہوئی زمین کے اندر سے ایسی فصلیں نکلتی ہیں جن کو انسان استعمال کر کے اپنے لیے کپڑوں کو بناتا ہے اور اللہ کب الحاکمین نے صرف پہننے کے لیے انواؤ شام کے کپڑوں کو تیار نہیں کیا بلکہ اللہ کام الحاکمین نے انسان کی دوسری ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے بھی مختلف انواع و قسم کے تمام فرمائے سواری کے لیے بار برداری کے لیے اللہ کب الحاکمین صرف بیلوں کو پیدا کر دیتے صرف بیل ہی کافی تھے اللہ کب الحاکمین صرف گھوڑوں کو پیدا کر دیتے صرف گھوڑے ہی کافی تھے لیکن اللہ کب الحاکمین نے بیلوں کو بھی پیدا کیا گوڑوں کو بھی پیدا کیا گدوں کو پیدا کیا خچروں کو پیدا کیا اور ان فرمایا ول خیلا و بیگانہ و حمیرہ لی ترکبوہا و اللہ کب الحاقین نے اتنے جانور اس لیے پیدا کیے کہ کوئی جانور کہیں پہ کام دیتا ہے کوئی جانور کہیں پہ کام دیتا ہے کہا پہاڑی رستوں کے اوپر بیل نہیں چڑھ سکتا لیکن ہس تم کو جھڑتا ہوا نظر آتا ہے اور بیل وہ تیز رفتاری سے تمہارے مال کو نہیں پہنچا سکتا لیکن گھوڑا تیز رفتاری سے تمہارے مال کو پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن کہا گھوڑے برد رفتاری تو موجود ہے لیکن بیل جتنا بدل اٹھانے کی صلاحیت موجود نہیں یعنی اللہ کم الحاکمین نے ایک, ایک کام کی انجام دہی کے لیے ہزار اقسام کی نعمتوں کو پیدا کیا اور میں آج آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی رکھ چاہتا ہوں کہ قدرتی طور پر جو ذرائع و وسائل ہمارے پاس موجود تھے جو قدرت نے دار برداری کے جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے تھے جب ہم ان سے آگے نکلے تو وہ چیز جو ہم نے گاڑیوں کی شکل میں تیار کی ہم نے اب ٹرینوں کو تیار کیا بڑے بڑے بحری جہازوں کو تیار کیا بڑے بڑے ہوائی جہازوں کو تیار کیا تو یہ چیز بھی اگر ہم نے تیار کی تو مالک طاہرات کی نابل کردہ ذات کی وجہ سے تیار کی اللہ کم الحاک الحدر شاہ فرماتے ہیں ہے منافی الناس وہ سن لو لوگو میں نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کے اوپر لوہے کو نازل کیا اور لوہا وہ ہے جس میں طاقت بھی موجود ہے جس میں منافع بھی موجود ہے آج جتنی بھی سائنسی آباد ہیں آج جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں آج جتنے بھی صور کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان میں لوہے کا بنیادی عنصر موجود ہے ان میں لوہے کی بدلی ہوئی حالتیں موجود ہیں ان میں لوہے کا ایک بنیادی عنصر موجود ہے کار اگر تیار ہوتی ہے اس کی باڈی سے لے کے اس کے انجن تک ہر چیز میں لوہے کا ایک بنیادی عنصر موجود ہوتا ہے ہوائی جہاز اگر تیار ہوتے ہیں ان کی تیاریوں کے اندر بھی ان کے جسم سے لے کے ان کے انجنوں تک جتنی بھی اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کے اندر بھی لوہے کا عنصر موجود ہوتا ہے گویا کہ اللہ قبول حاطبین انسان کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیسو قسم کی نعمتوں اور بیسوں قسم کی سہولیات اس کے نصیبے کے اندر اس کو فراہم کی اور یہ تو کھانے کی بات تھی یہ تو سفر کرنے کی بات تھی یہ تو پوشاکوں کی بات تھی ذرا اس سے آگے آ جائیے اللہ کے محاذمین کو پتا تھا انسان بیمار بھی ہوگا انسان مختلف قسم کے امراضوں کے اندر مبتلا بھی ہوگا اللہ رب ال کی مکھی کے اوپر وہی کی منل جی بالی بوتن و من اپنے گھر کو پہاڑوں کے اوپر بنا اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو درختوں کے اوپر بنا اپنے گھر کو انسانوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی چھتریوں کے اوپر بنا سما کلیم انکلی سمراط فاصلو کی سبول ربی کی کہا اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے رفتوں کے پر چڑھا کر اللہ کام الحاکمین کیا اشاعت فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے شراب مختلف النوان اس کے پیٹ سے ایک ایسا لیز دار نکلتا ہے جو کئی رنگوں کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا اثر ہوتا ہے کی شاء للناس اللہ کا ملاحاکمین نے اس لیے کے اندر انسانوں کی جملہ امراض کی جو ہے شفا یادی کو اس کی تاکفیت کے اندر رکھ دیا ہے اور آپ اس بات کے اوپر حیران ہوں گے شہر کی مکھی اس کی صرف مذکر بھی ہوتی ہے اس کی صرف مومس بھی ہوتی ہے اور جدید سائنس نے اس بات کو تھوڑا اس پہلے دریافت کیا کہ شہر کے کشید کرنے کا کام یہ مذکر مکھی انجام نہیں دیتی بلکہ ماں کا مکھی انجام دیتی ہے جسے کوئن جسے کوئن بی کہتے ہیں جس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک مکھیوں کا لشکر اجار ہوتا ہے جو اس کے حکم بدلتا ہے وہ سارے کے سارے اس کی ماتحتی کے اندر ہوتی ہے جب ملکہ مکھی ان کو اپنے گھر کے اندر واپس آنے کا حکم دیتی ہے مکھیاں گھر میں واپس آتی ہیں جب شہد کی کشید کا حکم دیتی ہے شہد کی مکھیاں شاید تشہیر کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں اب ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے اللہ کم الحاطمین نے جب شہر کی مکھی کا ذکر کیا سیغ مزکر کے ساتھ نہیں کیا بلکہ سیرۂ مولس کے ساتھ کیا سما پوری کے الفاظ کہے فاصلوی کے الفاظ کہے ربو کی کے الفاظ کہے یہ سارے کے سارے الفاظ بات پر دلالت کرتے ہیں آج سے چودہ سو پرس سے زیادہ عرصہ گزرنے سے قبل اللہ قبل حاکمین تو اس بات کا پتا تھا جو شاید کشید کرے گی اس کا مادہ اس کی جنس مذکر نہیں ہوگی بلکہ اس کی جنس مونس ہوگی جدید سائنس آج اس بات کو دریافت کر رہی لیکن اللہ کبوالحاکمین اس کی صنف کے بارے میں چودہ سو برس سے قبل بھی بتلا رہے جو مکی شہد کو کشید کرے گی وہ مذکر مکی نہیں بلکہ مونس مکی ہوگی اور بھی آپ جس مرضی چیز کا غور کیجیے کون کون سی چیز آتی ہے جس کو اللہ کا محاکمین نے ہمارے لیے تیار نہیں کیا ایک موقع پہ اللہ کا ملاقمین شاع فرماتے ہیں بلّم سکنا وہ انسانوں میں نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے شکونت بنا دیا ہے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے تمہاری فطرت کو سیلانی نہیں رکھا کہ اپنے گھر سے باہر نکل جاؤ کسی دوسرے مقام پہ جاؤ وہی لغت محسوس کرو جو تمہیں اپنے گھر میں آتی ہے پکنک کے اسپاٹ پہ جاؤ بزنس کے لیے جاؤ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ ہر جگہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھو بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھو اعلیٰ ہوا کی ٹھنڈوں کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کرو لیکن دو چار دن گزرنے کے بعد دو چار ہفتے گزرنے کے بعد دو چار مہینے گزرنے کے بعد تم اپنے گھر کی یاست آئے گی اور تم یہ محسوس کرو گے کائنات کی ساری نعمتیں اپنی جگہ پر لیکن جو قرار اور جو سکون اپنے گھر کے اندر موجود ہے مالک کائنات نے باتا سکون کائنات کی کسی دوسری جگہ کے اندر نہیں رکھا بلاہ سکانہ یہ جو اللہ کم الحقین نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنا دیا ہے نفسیاتی طور پر ہمارے ہمارے گھروں درمیان جو ایک کشش کو رکھ دیا ہے اگر یہ کشش ہمارے اور ہمارے گھر کے درمیان موجود نہ ہوتی آپ خود اس بات پہ غور کر سکتے ہیں نہ محاشرے وجود میں آتے نہ بستیاں وجود میں آتی نہ شہر وجود میں آتے نہ وطن وجود میں آتے یہ سارا کچھ اگر وجود میں آیا تو اپنے گھر کی محبت کی وجہ سے وجود میں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کم الحاظ نے انسان کے فائدے کے لیے تیار نہیں دی اس سے آگے ذرا غور کیجیے اللہ کا ملاکمین اگر چاہتے انسان اکیلا زندگی کو گزار سکتا تھا اکیلا زندگی گزارنے کی صلاحیت اس میں اللہ علیہ کے کائنات نے ودیت کی تھی اکیلا کھا کے اکیلا پی کر اپنی زندگی کو گزار سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی تنہائیوں کو اس کے لیے آسان بنانے کے لیے سفر زندگی میں راحتوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک فیملی سسٹم کو ڈیولپ کیا اور اس رات فرمایا وہ تم لفظ میں نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا میں نے تمہیں دو دوں کی شکل میں پیدا کیا آج آپ خود اس بات کے اوپر غور کیجئے اگر ماں کا وجود موجود نہ ہوتا تو آپ بچے کی تربیت ہو سکتی تھی اگر گھروں کے اندر شریک آیات کا وجود موجود نہ ہوتا تو کیا گھروں کے اندر آج جو کشش ہمارے لیے موجود ہے کیا ہمارے گھروں میں ہمارے لیے وہ کشش ہو سکتی تھی اگر مالک کائنات شریک حیات کی نعمت سے ہم کو مستفید نہ کرتے تو اولاد کی نعمت جس کی وجہ سے انسان کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں انسان کی امنگوں کے اندر بھی ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کام کرنے کی جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جا بشانی کے ساتھ محنت کرنے کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر صحیح کے حیات کا وجود موجود نہ ہوتا تو کیا یہ سارا کا سارا نظام دفعہ بن سکتا تھا مالک آیات کہتے ہیں مالیت کے حوالے سے غور کرو طبیعت کے حوالے سے غور کرو سواری کے حوالے سے غور کرو شیوا یابی کے حوالے سے غور کرو کھانے کے حوالے سے غور کرو پینے کے حوالے سے غور کرو رہائش کے حوالے سے غور کرو تم کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ حکم الحاکمین نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس ساری کی ساری تصویر کائنات کا مقصد کیا تھا اس ساری کی ساری تحریک کائنات کے مقصد کو بھی ہت مالک کائنات نے بتلا دیا اور اس مقصد کو توکر فی الحل کے حوالے سے میں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں مالک شا فرما ہے بما غلط الجن ودون میں نے انسان جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا دیا اپنی عبادت کے لیے پیدا دیا اس کو نعمت اس لیے دی اس کو میں آزمانا چاہتا تھا اللہ تار السانی ہیند لم یقن سیم مسکورہ انلا من نل انسان نقلی سمیم بصیرہ کہا ایک وقت وہ تھا اپنے آپ پہ غور کیجئے ایک وقت وہ تھا جب ہم کوئی قابل ذکر شعر نہ تھے اپنے ماضی پہ غور کیجئے بیس پچیس سال پہلے پہ غور کیجئے تیس سال پہلے پہ غور کیجئے پچاس برس پہلے پہ غور کیجئے لم یقن سیم مسکورا ہمارا نام کتاب زندگی کے اندر بالکل بھی موجود نہ تھا لیکن اللہ نے ربون میں صلاحیت کو پیدا کیا شکلوں کو بدلتے ہوئے سلا من من میں نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا تھا سما حلق نل نتوا سما جل ندا بھی سما حلق نسوادہ مکین پھر اللہ کم الحاکین نے اس پانی کی بون کو ایک متط معین کے خاص مقام کے اوپر رکھ دیا تھا سما القن نصفہ عل قطن فر اللہ کم الحاکین نے پانی کی اس بوند کو ایک خون کے لوسڑے کی شکل عطا کر دی تھی فجال نل نصفت علی قطن فالک نل نصف علی قطن فالک نل قطع کسمن سمان شانہ اللہ کا ملاقمین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہا میں نے پانی کی بون کو ایک خون کی بون میں تبدیل کیا اور خون کی ایک بون کو میں نے اس کے بعد ایک بوٹی میں تبدیل کیا کہا بوٹی کو اس کے بعد میں نے ہڈی میں تبدیل کیا اور ہڈی کے اوپر اس کے بعد میں نے گوشت کو چڑھایا اور کہا گوشت کو چڑھانے کے بعد میں نے اس کو نئی شکل کے اندر پیدا کر دیا انسان کو کس لیے پیدا کیا اس لیے پیدا کیا اس کے اوپر اس لیے اپنی نعمتوں کو برسایا کہ اللہ قبو الحاطمین یہ بات چاہتے تھے انسان کو ازمایا جائے کس طرح ازمایا جائے وہ نبلو گمری فکنا اللہ کبولا ہاقمین نے نعمتوں کو دے کے بھی آزمایا اللہ کم الحاکمین نے پریشانیوں کے اندر اطبلا کر کے آزمایا کبھی دور کے ذریعہ آزمایا کبھی فقیری کے ذریعہ آزمایا کبھی سیب کے ذریعہ آزمایا کبھی بیماری کا رہی آزمایا کبھی بادشاہت کا ذریعہ آزمایا کبھی فقیری کے ذریعہ آزمایا جو کامیاب اور کامران ہوگا اللہ الحاکمین اس کو جنت میں دائل فرما دیں گے اور جو ناکام اور نامراد ہوگا مالک کائنات کو جنگم کے دہتے ہونگاروں میں دائل فرما گے یہ سب کچھ تفکر فی الحال کے اوپر غور کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ مالک کائنات نے زندگی گزارنے کے لیے لوازمات اتنا فرمائے ہیں یہ زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جانے بلکہ ان لوازمات کا ان نعمتوں کا ایک دن مجھ کو حساب دینا ہوگا ان نعمتوں کا مجھ کو ایک دن جواب دینا ہوگا لفظ آگا وہ دن آنے والا ہے جب جتنی نعمتیں مالک کا اعلات تم کو عطا دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جتنی مالک نے تم کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا مالک پوچھیں گے دیکھنے والی نگاہ دی اس کو کہاں پہ استعمال کیا سننے والے کان دیے اس کو کہاں پہ استعمال کیا پکڑنے والے ہاتھ دیے ان کو کہاں پہ استعمال کیا چلنے والے قدم دیے ان کو کہاں پہ استعمال کیا سوچنے والا دماغ دیا اس کو کہاں پہ استعمال کیا جھڑکتا ہوا دل دیا اس کو کہاں پہ استعمال کیا مال دیا اس کو کہاں پہ استعمال دیا اس کو کہاں پہ استعمال کیا علم دیا اس کو کہاں پہ استعمال کیا, اس پہ استعمال کیا؟ تو بکر فی الحال کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ مالک نے جب کائنات کی ہر چیز کو میرے نے مسخر کر دیا ہے تو مالک اس کے بدلے مجھ سے بہت سی چیزوں کا تقالا بھی کرتے ہیں اور وہ تقالا کن چیزوں کو کرتے ہیں وہ تقاضا اس بات پہ کرتے ہیں اس کے حکموں کو مانا جائے اس کے الحام کو مانا جائے اس کے رسول کی بیگی ہوئی دعوت کو مانا جائے اس کے نادل کرتا قرآن کو مانا جائے اس کی نبی کی شریعت کو مانا جائے اس کے حرام کو مانا جائے اس کے حرام کو مانا جائے اس کے طریقہ عبادت کو جس کو اس نے الہام کی شکل میں اتارا اس طریقہ عبادت کو مانا جائے اس معیشت کے دائرے میں اپنی معیشت کو استوار کیا جائے جس کو اس نے حلال کیا ہے اور اس کے قریب نہ جایا جائے جس کو اس نے حلال کیا ہے اور جو لوگ تفکر فی الحل کرتے ہیں پھر مالک کائرات کی نشانی بھی یہ بدلاتے ہیں اللہ دین یسکر اللہ تیام وقود کرتی و لڑ مومن و مسلمانوں کی نشانی یہ ہے وہ اللہ قبول کو یاد کرتے ہیں اٹھتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں بیٹھتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تحریر کے غور فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں ربنا ماں کا فاقیرہ ادا بنار وہ یہ بات کہتے اللہ یہ ساری کائنات کو دیکھ کے ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے اللہ تون نے جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ بغیر وجا کے نہیں بنایا اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ آزمائش کے لیے بنایا ہے اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ بنگئی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے سبحان کا اللہ تریز آد سے پاک ہے تُو بلا کسی چیز کو پیدا کرے عذاب النار اللہ کل قیامت ہم سے دعا مانگتے اللہ میں آپ کے آداب سے محفوظ فرما اللہ کا ملحاطمین ہمیں صحیح معنوں میں محلوق کے پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کے بعد نیک مال کرنے کی توفیق دے واہ الحمد للہ ربی العالمی احمد مخلوقات کے اوپر تدبر ان پہ و فکر کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تبکر فی الحال یا مہلوک کے اوپر غور و فکر اس کا مقصد کیا ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کائنات کے توازن کو دیکھ کر کائنات ایک مربوط اور منظم نظام کو دیکھ کر اس بات کو سمجھ لے کہ یہ کائنات اب نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا مالک کائنات ہے اور دوسری بات اس کے ذہن کے اندر یہ بھی آ جانی چاہیے کہ جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں چاہے وہ سورج ہو چاہے چاند ہو چاہے ستارے ہوں چاہے گائے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کم الحاکمین کی محلوک ہیں مالک کائنات ان کا خالق ہے اور ان میں جو بھی تاثیر موجود ہے وہ مالک کائنات میں ان میں تاثیر پیدا کی ہے جب مالک ان سے انتا... اس تاثیر کو چھین لیں گے ان میں وصر باقی نہیں رہے گا اللہ کا محاکمین نے آگ میں جلانے کی تاثیر پیدا کی لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اللہ کا الحاطمین نے آگ سے اس تاثیر کو سلب کر لیا تھا سورج میں حرارت کی تاثیر موجود ہے روشنی کی تاثیر موجود ہے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا مالک کائنات سورج کو بینور بنا دیں گے اسی طرح پہاڑوں میں جمنے کی تاثیر موجود ہے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا مالک کائنات پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح بنا دیں گے گویا کہ اشیاء میں جتنی بھی تاثیریں موجود ہیں وہ مالک کائنات کے حکم سے موجود ہیں ہم اپنے اوپر اگر غور کریں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہم میں کلام کرنے کی اصلاحیت موجود ہے پکڑنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن کب تک جب تک ہم بیدار ہوتے ہیں جب سو جاتے ہیں یہ ساری کی ساری صلاحیتیں عارضی طور پہ چھن جاتی ہیں اور جس دن مر جائیں گے مستقل طور پہ یہ صلاحیتیں چھن جائیں گی مرنا کس چیز کا نام ہے دھڑکتا ہوا دل دھڑکنا بند کر دے اس کا نام موت ہے دیکھنے والی نگاہ دیکھنا چھوڑ دے اس کا نام موت ہے سننے والے کان سننا چھوڑ دے گویا کہ اشیاء میں جتنے بھی اثرات موجود ہیں وہ ذاتی اثرات نہیں بلکہ مالی کے کائنات میں ان میں یہ اثر پیدا کیا ہے اس کے بعد تبکر بل حل کے حوالے سے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مالک کائنات نے زمین و آسمان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے بلا سبب نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا بلکہ کسی مقصد کے ساتھ بنایا ہے کسی مسلط کے ساتھ بنایا ہے کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور اس کے بعد توکر فی الحال کے حوالے سے اس بات کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے زمین کے اوپر جتنی بھی اشیاء موجود ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں زمین میں تیل بھی موجود ہے انسان کے فائدے کے لیے زمین میں گیس بھی موجود ہے انسان کے فائدے کے لیے زمین میں یورینیم بھی موجود ہے انسان کے فائدے کریے لیکن ان تمام کی تمام نعمتوں کو مالک کائنات اس لیے عطا فرماتے ہیں اس لیے عطا فرماتے ہیں جب نعمتیں اس کو حاصل ہوں وہ مالک کائنات کا شکریہ ادا کیا کرے مالک کا فیصلہ ہے لائن شکر تم لا عزید تم والا ان تم والفر تم ان آزادی لا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو نعمتوں کو بڑھا دوں گا میری نعمتوں کا انکار کرو گے میرا عذاب انتہائی زیادہ شدید ہے اسی طرح تبکر بلحلق سے ایک اور بات کی باتیں ہوتی ہے اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کائنات میں جو بھی عید پیدا ہوئی وہ فانی ہے وہ مٹ جانے والی ہے اس کو زوال ہے کلو شعین حال کن اللہ بجاو ہر چیز میں مٹ جانا ہے اگر باقی رہے گا نام علا باقی رہے گا ارس کا اب باقی رہے گا ایک وقت وہ بھی آئے گا جب مکرم ملائکہ بھی مر جائیں گے جب جنابِ جبریل پہ بھی موت آ جائے گی جب جناب نیکا پہ ہی موت آ جائے گی اللہ کم کا الحاکمی کائنات کی وسطوں میں کہیں گے آج کس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی جواب دیں گے لاہ واحد کا آج بادشاہی صرف ایک واحد بادشاہ کی ہے